بے شک اس کا ودا دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو یہ تو ناؤ مگر اگلوں کی کوہانیاں